خطبہ نمبر چھپن آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی جس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا گیا ہے اس وقت جب صفین کے موقع پر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو سلح کا حکم دیا تھا بسم اللہ رحمان رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ نقتل آبائنا و اپنائنا و ما یزیدنا ذلك الا ایمانا و تسلیما على مضیا علی اللقم و صبرا علی مضد الالم ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے خاندان کے بزرگ بچے بھائی بند اور چچاؤں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے اور اس سے ہمارے ایمان اور جذبہ تسلیم میں اضافہ ہی ہوتا تھا اور ہم برابر سیدھے راستے پر بڑھتے ہی جا رہے تھے اور مصیبتوں کی سختیوں پر صبر ہی کرتے جا رہے تھے سلم اور دشمن سے جہاد میں کوشش ہی کرتے جا رہے تھے ہمارا سپاہی دشمن کے سپاہی سے اس طرح مقابلہ کرتا تھا جس طرح مردوں کا مقابلہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جائیں اور ہر ایک کو یہی فکر ہو کہ دوسرے کو موت کا جام پلا دیں فمرتہ لنا من عدونا ومرتہ لعدوبنا منا فلما را الله صدقنا انزل بعدوبنا الكبت وانزل علينا النصر پھر کبھی ہم دشمن کو مار لیتے تھے اور کبھی دشمن کو ہم پر غلبہ ہو جاتا تھا اس کے بعد جب خدا نے ہماری صداقت کو آزما لیا تو ہمارے دشمن پر ذلت نازل کر دی اور ہمارے اوپر نصرت کا نزول فرما دیا حت استقر الاسلام ولا امری لمود ولیمان اولہ تھنہا دما و لنحا نہ دما یہاں تک کہ اسلام سینا ٹیک کر اپنی جگہ جم گیا اور اپنی منزل پر قائم ہو گیا میری جان کی قسم اگر ہمارا کردار بھی تم ہی جیسا ہوتا تو نہ دین کا کوئی ستون قائم ہوتا اور نہ ایمان کی کوئی شاخ ہری ہوتی خدا کی قسم تم اپنے کرتوت سے دودھ کے بدلے خون دو گے اور آخر میں پچھتاؤ گے